وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا فرمات علماء النّہ اس بارے میں کہ مسجد کا پانی وغیرہ کا استعمال کرنے کا جو عام عوام مارکیٹ میں استعمال کرتی ہے اور تو وہ اور گھروں کے لیے بھی لے کر جاتی ہے اپنی دکانوں کے لیے استعمال کرتی ہے تو دو قسم کے پانی ہوتے ایک تو یہ کہ ٹھنڈا پانی بھی ہے اور سادہ پانی بھی ہے تو اس کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے اور کوئی شخص اگر کئی سالوں سے استعمال کر رہا ہے تو اس کے اوپر کیا حکم لائے گا جب کہ وہ اس مسئلے کو نہیں جانتا تھا مسجد کا پانی استعمال کرنا شرن جائز نہیں ہے یہ حرام ہے کیونکہ یہ مال وقف ہوتا ہے اور وقف کا حکم یہی ہے کہ لاجوز و تغیر الوقف ان ہی وقف کو اس کی حیثت سے تبدیل کرنا شران جائز نہیں ہے چونکہ مسجد کا پانی مسجد کے استعمال ہی کے لیے ہوتا ہے دوسرے مصارف میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا لہٰذا اسے اگر دکان میں اپنے استعمال کرنے کے لیے کولر بھر کے لے جانا یا اپنے گھر کے استعمال کے لیے یہاں سے کین بھر کے یا کولر بھر کے جو دیکھتے ہوں گے آپ بھی معمول لوگوں کا ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی مسجد میں یہ تحریری طور پر فتویٰ جو ایک مرتبہ حاصل کیا گیا تھا تو اس کو پینافلیکس کی صورت میں جہاں جہاں وضو خانے کے نل ہیں وہاں وہاں لگانے کی کوشش کی ہے تاکہ کچھ کچھ حد تک لوگوں کو یہ عقل آئے سمجھ آئے کہ یہ چیز شرن جائز نہیں ہے ایون کہ بقر عید کے اندر اس کے ایام میں دیکھا کہ چالیس ہزار روپے کی گائیں لے کے آتے ہیں مگر چار سو کا اس کو دس بارہ دن کے اندر پانی نہیں پلا سکتے وہ پانی اس کو مسجد سے ہی پلانا ہے اللہ کہ بندے اگر آپ مشکیزے والے سے یا ڈبے والے سے پانی اگر آپ ڈالاؤ گے تو کتنے کا پڑے گا تمام عیاں میں چار سو پانچ سو روپے کا پڑے گا اس سے زیادہ کا تو نہیں پڑے گا تو چالیس پچاس ہزار روپے کا جب ہم جانور خرید سکتے ہیں تو اتنے سے اماؤنٹ کے لیے ہم کیوں کنجوسی کرتے ہیں اور ایک حرام کام میں پڑتے ہیں تو حضرت سے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا جس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مسجد کا پانی اس کی وجہ سے کم پڑتا ہے تو تو دوہرا حرام ہے جو اس کا مفہوم ہے اور اگر مسجد کے پانی میں کوئی کمی نہیں پڑتی وافر مقدار میں پانی ہے تب بھی یہ ایسا فیل کرنا کہ مسجد سے پانی کو بھر کے لے جائیں یہ حرام ہی رہے گا مزید انہوں نے یہ پوچھا کہ کئی سالوں سے یہ روٹین ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہے تو اس کا جرمانہ یہی ہے کہ جو اس کی ایک اپنے حساب سے کریں کہ جتنا حق آپ نے مسجد کا کھایا ہے جتنے عرصے تک آپ اس کا پانی بھرتے رہیں اس میں بجلی کا کتنا خرچ ہوا ہوگا اور اسی طرح موٹر چل دی ہے اس کا مینٹیننس وغیرہ کا ایک غالب گمان پر آپ اس آمدنی کو لے کے آئیں اور اتنے پیسے آپ جو ہے مسجد کے چندے میں آپ اس کو شامل کریں تاکہ اس کا اضالہ ہو سکے و اللہ تعالیٰ عالم